ایک احسان اس قدر بڑا ہے کہ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے اور اللہ تعالی میں اس مسلمان ہونے کے جو تقاضے ہیں جو شرائط ہیں جو ڈیمانڈ ہے جو قرآن و سنت ہم سے تقاضا کرتے ہیں اللہ ہمیں انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے درود و سلام خاطب الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمت ناصر ہو اللہ کے نیک بندوں پر اس کی نیک بندیوں پر میں چاہوں گا کہ اللہ کی توفیق سے اور استاد محترم کے حکم پر پیدر پہ یہ دوسرا جمعہ پڑھانے کا موقع ملا ہے کیونکہ شیخ محترم استاد محترم ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین جو ایک تقوے کے لحاظ سے ایک نام رکھتے تھے ستیانہ بنگلہ فیصل آباد وہاں کے شیخ الحدیث وہاں کے بانی اور اگر ہم صرف اور صرف ان کی ایک ویڈیو کلپ ہی دیکھ لے کہ اندازہ ہوگا کہ یہ کیا عظیم شخصیت تھی ان کا انتقال ہوا شیخ محترم جنازے کے لیے وہاں پر گئے اور میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ علماء کرام کی قدر کیا کریں یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو کس طریقے سے قبض کرتا ہے فرمایا سینوں سے کھینچ کر نہیں کہ کسی کے سینے کے اندر محفوظ ہے جس طریقے سے کسی غلے کے اندر لوکر میں پیسہ پڑا ہوا ہے تو وہاں سے ایک دم سارے نکال لیے اس طریقے سے نہیں انلم اللہ, اللہ تعالی فرمایا کے علم کو قبض کرے گا بے قبضل علما نہیں کہ کھینچ کر علم کو قبض کر لے گا یکلم بے قبضل علما علماء کی روح کو قبض کر لے گا بڑے بڑے علم کے پہاڑ جب دنیا سے چلے جائیں گے جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے تو پھر جو حلا مسلط ہوتے ہیں جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے اس دھرتی پر اس پر یہ علم کو پڑھانے والے بظاہر بڑے سادہ طبیعت نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں یہ انبیاء کے وارث ہے ان کے دین کے وارث ہے اور ہمیں ان کی وہ قدر کرنی چاہیے جو یہ اللہ کے دین کی قدر کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آج دین نسلوں تک پہنچ رہا ہے تو بات شروع کرنے سے پہلے یہ میرے سامنے عظیم شخصیت کا ذکر آ گیا کہ جس وقت میں فیصلہ باد پڑھتا تھا اندازہ کریں کتنے بڑے بڑے علمائی کرام انیس سو ستاسی کی بات ہے تو یہ علماء کرام کی موجودگی میں مولانا سلفی رحیم اللہ اللہ ان کی جن اللہ ان کی قبر پر کروڑوں راہتے ناصل فرمائے یہ چار دن پہلے انتقال ہوا ہے یہ علماء کے محفل میں آکے کے علماء کو طلباء کو درست دیا کرتے تھے پوری زندگی یہ فیصلہ بات کا ایک بڑا ہی مشہور گاؤں ہے جسے چتیس چک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اگر فیصلہ باد کی تاریخ میں آج بھی دیکھا جائے تو اس گاؤں میں سب سے زیادہ البائی کرام موجود ہیں جہاں کے ایک عظیم عالم دین پوری زندگی ابھی بکر کے اندر وقف کر دی جو عبداللہ چھتوی کے نام سے مشہور اپنا کھانا اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک طالب علم ہے اتنی سادہ زندگی یقین جا اور یہ باتیں یاد آتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی انہوں عید کے موقع پر کھانا کھا رہے ہیں بڑا ہی سادہ کھانا مختصر کرتے ہوئے ایک شخص نے دیکھ لیا کہ امیر المکمین یہ عید کا موقع ہے اور آپ اتنا سادہ کھانا کھا رہے تو کیا الفاظ کہیں اس کی نہیں ہے جتنے خوبصورت کپڑے پہن لیے اولا کن عید لیمن خافل عید عید تو اس کی ہے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر گیا ارے عید تو اس کی ہے جس کے قیام کو اللہ نے قبول کیا جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا ارے عید تو اس کی ہے جس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تو حقیقی علماء وہی ہیں جنہوں نے پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی تو اللہ تعالی آج ہماری نسلوں سے ہماری اولادوں میں سے ایسے بچے تیار کریں اور ہمیں اللہ اتنی توفیق دے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں اور ہماری ذمہ داری ہے یقین جانیے کہ آج میری اولاد میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں اس بات پر کہ وہ انجینئر ہے ڈاکٹر ہے ہونا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے اور یہ میں نفی نہیں کر رہا کسی ڈاکٹر کی کسی انجینئر کی کسی پروفیسر کی اگر آپ چلے جائیں سعودیہ میں ام حرم وہ صرف مسجد کے امام نہیں ہے بلکہ انہیں میں سے کوئی فورس کے اندر پروفیسر ہے وہاں کی عدالت کا جج ہے جس کی ایک بڑی مثال مشہور و معروف شیخ الشریم جو وہاں کی عدالت کے جج بھی ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ پروفیسر بن گیا تو وہ حافظ نہیں بن سکتا جو حافظ ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا اس کی بڑی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہماری مسجد میں نماز پڑھانے والے کی امامت کرنے والے زندگی گزار دی ممکن ہے کہ پینتیس سال ہو چکے ہوں ڈاکٹر عبد الرحمان اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے حافظ ہیں بہترین قسم کے ڈاکٹر ہیں تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ جو مدرسے میں چلا گیا وہ کہیں اور کسی فیلڈ میں جا نہیں سکتا ارے دوسری فیلڈ میں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے حافظ بھی بنائیں عالم بھی بنائیں انجینئر بھی بنائیں ڈاکٹر بھی بنائیں تاکہ ہر فیلڈ کے اندر ہم کام کر سکیں تاکہ ایک جو وقتی طور پر آپ کو محتاج کی نظر آتی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ایک بات سے بات نکلی جبکہ میرا موضوع گزشتہ جمعے میں نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ جس میں یہ بتلایا تھا کہ جب انسان گلاحوں میں گناہوں میں لت ہو جاتا ہے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی اپنی زندگی پر اس کے کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں کتنی تباہی اور بربادی کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کس قدر زیادہ پریشانی کی زندگی گزارتا ہے وہ کس قدر زیادہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور کس قدر زیادہ اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور کس قدر زیادہ بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے تو میں آپ کے سامنے گزشتہ جمعے کا تھوڑا سا ری کیپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی بات یہ ذکر کی تھی جس کو میں مختصر ذکر کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان میں مبتلا ہوتا ہے جب ایک مومن گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پہلے ایک نقطہ لگتا ہے توبہ کر لیتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے پالش کر دیتا ہے لیکن اگر وہ گناہوں کے اندر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اسے لذت محسوس ہوتی ہے یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے یا ان گناہوں کی وجہ سے اس کا سارا کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے ی کا ذکر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھتے ہوئے کہا, کہا، کہ کرا کہا یہ وہی رین ہے زنگ ہے جو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر چڑھ چکا ہے یا ان کے دلوں پر چڑھ چکا ہے پہلا نقصان کیا ہے گناہوں کا اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے اب یہ دل اگر صاف ہوگا پاک ہوگا کلین ہوگا تو یہاں رنگ کی دکانیں یہ مارکیٹ ہے کوئی رنگ کے ذریعے ویک مال کے ذریعے سے نہیں بلکہ اگر یہ صاف ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت سے توبہ سے استغفار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے پہلا نقصان دوسرا نقصان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا ایسا شخص جو اللہ کا نافرمان ہے اللہ کے ہاں یہ قدر کھو بیٹھتا ہے کتنی دولت ہو کتنا مال ہو کتنی پرسنالٹی کا مالک ہو کتنی شخصیت کا مالک ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں رہتی ہے بلکہ اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب بن جاتا ہے اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے کس طریقے سے فرمایا وَمَن يُحِنِ اللَّهُ لَهُ مِم مُقْرِب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات رکھ رہا ہوں فرمایا جسے اللہ زلیل کر دے فما لہو مم مکرم اسے پھر کوئی بھی عزت دینے والا نہیں ہے اللہ کے ہاں عزت کھو دی پھر لوگوں کے ہاں بھی اس کی وقتی عزت ہے اس کے عہدے کی وجہ سے اس کی شخصیت کی وجہ سے جیسے ہی وہاں سے گزر جاتا ہے پیچھے سے غیبت ہوتی ہے چغل خوری ہوتی ہے کوئی دل سے عزت نہیں ہے لیکن جب کوئی شخص اللہ کے دین کو اپناتا ہے احکامات کو اپناتا ہے نمازوں کی پابندی کرتا ہے بیواؤں یتیموں مسکینوں محتاجوں حقوق العباد کی پابندی کرتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلیات اللہ سفت اللہ فرمایا اللہ کی نافرمانی سے بچو نافرمانی سے بچو گناہوں سے بچو کیوں نبل مسی حل سخت اللہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تم یہاں گناہ کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ سخت اللہ وہ اللہ کے ہاں زلیل ہو جاتا ہے رسوا ہو جاتا ہے اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے دو نقصان تیسرا نقصان فرمائے کہ جب اللہ کی عبادت سے غافل کیونکہ دنیا میں عبادت کس کی جس نے جنت دینی ہے دنیا میں عبادت کس کی جس نے جنت کی نعمتیں دینی ہے دنیا میں, میں مانگنے کس سے ہاتھ کس کے سامنے پلانے سیدا کس کے سامنے کرنا رکو کس کے سامنے کرنا فریادیں کس کے سامنے کرنی اس کے سامنے جس نے کل قیامت کے دن اپنا سایہ عطا کرنا ہے جس نے جنت جنت کی نہریں اور جنت کی نینتے اپنے بندوں کو عطا کر دی ہے لیکن اگر اللہ کی عبادت سے غافل ہے تو پھر اللہ اسے سزا کیا دیتا ہے سورہ زخرف کو پڑھ کے دیکھیے فرمائے عن ذکر نقیص له اگر میں آپ کو پیغام دوں ممکن ہے کہ میرا پیغام یقین جانیے اگر ہم ایک ایک آیت پڑھ کر اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کو بتلائیں ممکن ہے کہ دل کے دریچے کھل جائیں آنکھیں کھل جائیں حق بات کو قبول کر لے کہ یہ ہمارے والد صاحب ہمیں کوئی ناول رضیا بٹ کا ناول نہیں سنا رہے بلکہ یہ ہمیں قرآن پاک کی آیا سنا رہے ہیں اور قرآن کی یہ تاثیر ہے تلاوت کی جائے ایمان بھی بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے ان کے دل بھی ڈر جاتے ہیں فرمائے عن ذکر الرحمن نقص لہو سیتا اللہ کی عبادت نہیں کی اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص رحمان کی عبادت سے روحداری کرتا ہے وہ میں آشو ان ذکر رحمان نقصان ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں میرے بھائیوں یہ قرآن ہے قرآن مسلمان جو فخر محسوس کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یقین جانئے ممکن ہے کہ ہم اپنا تعارف کسی کافر کو کروا نہ سکیں اس لیے کہ آج ہندو ہم سے زیادہ اس کتاب کو سمجھ رہا ہے الا ماشاءاللہ اگر اس بات پر غور کرنا ہے یہ میرے سوال کے طور پر میرے اس جملے کو لینے یہاں جتنے بیٹھے ہیں مجھے بتلا دیں کہ ہم کس قدر زیادہ پرانے پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم کس قدر زیادہ اسے سمجھتے ہیں اور اگر ہم سے کوئی کافر سوال کرتا ہے عیسائی سوال کرتا ہے ہمارے پاس کیا جواب ہے اللہ کی قسم میرے خیال میں یا میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا یہ ہم نے خوبصورتی کے لیے نہیں لگائے ہوئے نہ اس طرف نہ اس طرف نہ پیچھے کس لیے لگائے کہ آج ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہم ان انتواؤں کو بھی یاد نہیں کر سکتے ہر جملے کو سوال کے طور پر لے لیں کہ یہ دعائیں کس کس کو یاد ہیں اس کے مطابق عقیدہ کس کس کا ہے وَمَن عن له ہم شیطان کو مسلط کرتے ہیں کریل یہ اس کا دوست بن جاتا ہے اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے وَإنَّهُم جب شیطان دوست بن گیا اب شیطان کرے گا کیا انہیں سیدھے راستوں سے روکتا ہے مسجد کی طرف آ رہا ہے چھوڑ بارش ہو رہی ہے گھر پہ, پہ پڑ لے اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا تو نے مجھے قیامت تک کے لیے موہنت دے دی اب میں ان کے لیے ہر گناہ کو خوبصورت کر کے پیش کروں گا وہ لوگ بھی ارے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں ذرا سنو یہ جب انسان گنا ہو کہ دل دل تمہیں پھنستا ہے تو پھر کس قدر زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں پر کیا کہا اتنا گمراہ کروں گا میں باہر بیٹھ کر رات پوری پوری زندگی پوری پوری رات چراہوں پر پھٹوں پر گزار دوں گا لیکن اگر مسجد کے اندر کہیں پر بھی دین کی محفل ہے میں یہاں بیٹھنے نہیں دوں گا میں اس کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا دوں گا اس کا عقیدہ اتنا کمزور کر دوں گا یہاں سلام پھرے گا میں اس کو ذکر و اذکار کا موقع بھی نہیں دوں گا بھاگے گا. اتنا کمزور ہو جائے گا سوچ یہ بن جائے گی کہ کہیں پر اگر میں نے تاخیر کر دی ایسا نہ ہو کہ میرا کسٹمر جو ہے وہ نکل جائے جبکہ میرا یہ باننا ہے اللہ کی قسم جس نے آپ سے لینا ہے جس نے آپ کی شاپ پر آنا ہے جس کو آپ سے محبت ہے وہ ہزاروں دکانوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس ہی آئے گا کیوں آئے گا اس لیے کہ اللہم لا مانع لما تھا ولا, معتی لما منعتا ولا ينفع من ارے اتنا کمزور کب سے ہو گئے اتنی بدعقید کی کب سے آئی اتنا ایمان کمزور کیسے ہوا جبکہ میرے نبی نے کہہ دیا اگر سورہ فاتر کو پڑھتے ہیں تو فرمایا مَا اللہ من فلا ممسک لها جس کے لیے اللہ تعالی رحمت کے دروازے کھوڑ دے فلا ممسک کل اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے وما جس کے لیے اللہ تعالی اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے پھر اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں یہ پرانے پاک کا ترجمہ ہے اب آئیے اس حدیث کی طرف اللہ لما علیما ولا موتی لما منعتا ولا بنکل چھت وہی ترجمہ آئی ہے۔ لیکن آخر میں کہا جیسے دنیاوی لحاظ سے کسی آفس میں گئے کسی فیکٹری میں گئے کسی مارکیٹ میں گئے کسی بڑے عہدے والے کے پاس چلے گئے کسی بڑی شخصیت کے پاس چلے گئے بورڈ میں چلے گئے تعلیمی محکمے میں چلے گئے آپ کی شکل کو دیکھ کر آپ کے بچے کو پاس کر دیا ارے وہاں جانے کی ضرورت نہیں اللہ کی قسم آج دولت کے पैसा پیسہ پھینک اور تماشا دے یہ آپ کے پڑوس میں آپ کے پڑوس میں دور نہیں وہ بچہ میرے پاس خود آتا ہے کہا کہ میرے پیپر تھے بورڈ کے میں بتا رہا ہوں کہ یہ دنیاوی دولت والا یگ زل کا پیپر تھے غالباً ڈیڑھ لاکھ روپیہ دیا وہ آ کر میرا پورا پیپر تیار کر کے مجھے دے کر گیا بس آپ کی حاضری کی ضرورت ہے بس آپ پاس ہی پاس ہو اگر ایسا ڈاکٹر بنے گا تو وہ तो نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا یہ دنیاوی لحاظ سے پیسہ ہی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن فرمایا والا اللہ اکبر کسی دولت مند کو کسی پرسنالٹی والے کو کسی شخصیت کو جب تیرا عذاب اس پر غالب آئے گا تو تیرے عذاب سے اس کی پرسنالٹی اس کو بچا نہیں سکتی سبھی اللہ سزا کے طور پر شیطان کو اس کا دوست بناتا ہے سبون پھر وہ اسے ایسا گمراہ کرتا ہے ہر راستے سے آتا ہے ہر راستے پر خوبصورت ہی خوبصورت نظر آتا ہے گھر میں ایسی چل رہا ہے مسجد میں جاؤ گے ارے پسینے نکلیں گے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ کھڑے ہیں نماز ہی پڑھنی ہے نا بس اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا دلوں کو صاف رکھنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر میں پڑھ لو وہ ایک دن پڑھتا ہے دوسرے دن پڑھتا ہے پھر گھر کے اندر خود ہی امام بھی بنتا ہے بیوی کو بھی کھڑا ہے بچوں کو بھی کھڑا کرتا ہے بس یہ سبق آ چکا ہے وَهُم اور ہم اچھا ہی کر رہے ہیں یہ کس نے سوچ بنائی یہ شیطان نے اس کی سوچ بنا دی لیکن کہا ازا جا سور زخر پڑیے اسے انا بعد اللہ اکبر جب ہمارے پاس آئے گا کہا کہ اس موقع پر کاش کے میرے درمیان تیرے درمیان اتنی دوری ہوتی کتنی مشرق اور مغرب کے درمیان میں دوری ہے فبیز تیرے سے برا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے ارے اس وقت کیا پوچھتا نا ثالم الالم کل قیامت کے دن اپنے ہاتھوں پر کاٹے گاؤ میں ثالم الدی کیا کہے گا تاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا اس نے تو مجھے آیات آنے کے بعد احکامات آنے کے بعد گمراہ کر کے رکھ دیا یقول یا لیتن اتخست معا الرسول سبیلا کاش کے میں رسول کے راستے کو اپناتا اس کو اپنا دوست بنا لیتا اسی راستے پر چلتا حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القریب اللہ اکبر دلوں کا سیاہ ہونا اللہ کے ہاں اس کی حیثیت کا گر جانا شیطان کو اللہ سزا کے طور پر مسلط کرتا ہے چوتھا نقصان ولا تک نقد ولا تک اللہ انفسا ہوں جب, جب کوئی اللہ کو بھولتا ہے نہ میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس سے ہی بھلا دیتا ہے فرمایا والا کلین نس اللہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا نسل اللہ جو اللہ کو بھول گئے اللہ کے احکامات کو بھول گئے اللہ کے نبی کے دین کو بھول گئے جن کے دلوں سے آخرت کی فکر نکل گئی جن کے دلوں سے جہنم کا خوف نکل گیا جن کے دلوں سے حشر کی نکل گئی والین ہوگا کیا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اگر ایسا کرو گے تو پھر اللہ تعالی انہیں ان کے نفسوں ہی سے بھلا کے رکھ دے گا نفسوں سے غافل کرتے گا کیا معنی نفسوں سے غافل کرنا سورہ حشر آخری رکو اس کو پڑھیے یہ پرانے پاک کی آیات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یعنی سزا کے طور پر اللہ اسے ایسے اعمال سے دور کر دے گا کہ جس میں اس کے لیے فائدے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر سکتا تھا جس کی وجہ سے نیک امال کرنے کی وجہ سے وہ جنت کا وارث بن سکتا تھا لیکن جب اس نے اللہ کو بلایا اللہ کے ذکر کو بلایا اللہ کے احکامات کو بلایا اللہ کے دین کو کوئی حیثیت نہیں دی حدود اللہ کو پامال کر دیا تو پھر اس کا نقصان یہ ہے اللہ سے اس کے اپنے ہی امال سے غافل کر کے نیکی کے راستوں سے دور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے حالانکہ یہ سزا ہے یعنی ایسے آماد سے روکا جو اسے فائدہ دے سکتے تھے اب ایسا اللہ نے اسے دور کیا اس کے نفس سے غافل کیا نتیجہ کیا نکلا سدا فراموشی کرنے والا خود اپنے آپ سے فراموشی کرنے لگ گیا جو رب کا بھولا وہ اپنے آپ کا بھول گیا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے جب عقل نہیں ہے سارے ہی پرزے فیل ہو جاتے ہیں پھر نتیجہ پھر آنکھوں سے حق نظر نہیں آتا اللہ اکبر پھر کانوں سے پہلا اللہ کر دیتا ہے پھر حق بات کو سننے سے کان کاصر ہو جاتے ہیں پھر حق بات کہنے سے بھی اس کی زبان بوکھی ہو جاتی ہے اللہ نے کیا کہا فَإنَّهَا لا تعمل ابسار کہا نہیں ہے کہ اگر اندھی بھی ہو جائے نظر نہ آ جائے دل کی آنکھیں جاگتی رہنی چاہیے دل مردہ نہیں ہونا چاہیے لا تامل ولا قلوب ونہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابن باس جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا لیکن دنیا کے اندر نام ہے ان کا حکم احادیث پر لگتا ہے کہ ابن باس نے اسے صحیح کہا ہے لوگ بغیر کسی تردد کے اس حدیث کو اپنا لیتے ہیں آنکھوں کا اندھا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ دل اندھا نہ ہو آج یقین جانے ہمارے دل جو ہے وہ چکے جس کی وجہ سے پھر حق نظر نہیں آ رہا کال حق بات کو سنتے نہیں ہے پھر ایسے امال ہوتے ہیں جو بربادی ہی بربادی ہے کتنی بڑی بربادی ہے اللہ تعالی نے آگے ذکر کیا ہے لا اسحاب الن و اسحاب الچ کہ جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے پھر یہ کل قیامت کے دن یہی وہ شخص ہے اللہ اکبر کہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ دنیا میں جیسے کام چل رہا تھا آخرت میں بھی چل جائے گا نہیں یہ دنیا کے معاملات تھے اب آخرت میں سزا کیا ہے یہ جو جی دنیا کی خاطر اللہ کی عبادت کو چھوڑ چکا گرم یا ٹھنڈے بستروں کو اس کو نہیں چھوڑا مساجد میں آنا چھوڑ گیا نمازوں سے غافل ہے ہے ہر نماز اپنے وقت میں پڑھ رہا ہے، یقین جانی یہ نہ سوچے کہ یہ میری کامیابی ہے نہیں نہیں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ جس طریقے سے جنت والا جہنم والا برابر نہیں فرمایا اہل ایمان تخوا یہ اور مشرک اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے ہیں اہل تخوا کے لیے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے جنت کی نعمتیں ملیں گی کیوں نہ ملے گی وجہ کیا ہے دنیا میں زندگی گزاری ہے جیسے کوئی امتحان کی تیاری کرنے والا زندگی گزارتا ہے سوچ یہی ہے کہ یہ دار العمل ہے وہ دار الجزا ہے وہاں مجھے اس کا انعام ملے گا جنت کی صورت میں اور اس نے اس کے مطابق زندگی گزارتی ایک وہ شخص ہے کہ جو آخرت سے غافل رہا بس دنیا میں لت ہو گیا دنیا کے اندر اتنا مشغول ہے کہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے فرمایا کیسے برابر ہو سکتے ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچے گا اللہ ایک کو جنت دے گا جیسے دنیا میں کامیاب ہونے والا اللہ اس کو دنیا میں بھی انعام ملتا ہے لیکن اگر صحیح معنی میں آخرت کی تیاری کی ہے اللہ جنت کی صورت میں فرمایا الفائزون پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ من الفائزین کہ اللہ ہمیں فائزین میں سے بنا دے کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دے اور بھی اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ پھر کبھی موقع ملا میں کوئی زیادہ وضاحت نہیں کر سکا لیکن یقین جانیے ایک سے بڑھ کر ایک اللہ تعالی کے قرآن پاک کے اندر آیا ہے جو ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے مختصر یہ کالکل کہیں گے اگر پھر کریں گے فَإنَّا پھر ہم ظالموں میں سے ہوں گے ایک مرتبہ جہنم سے نکال دیں اللہ کہے گا ونا چکل دور ہو جاؤ پڑے رہو اس جہنم میں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے نفرین عبادی یقو نبنا فخنا میرے کچھ بندے تھے میرا ذکر کرتے تھے رحمانیہ مسجد میں آتے نماز پڑھتے جہاں مسجد ہے پران سنت کی دعوت ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں مجھے یاد کرتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے قال وَرَحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَسْتُمُوْهُمْ سِخْرِيَا وہ مجھ گناہوں کی معافی مانگتے رحمت کی طلب کرتے تھے رحمت کے لیے دعائیں کرتے تھے اللہ بخش دے اللہ اپنی رحمت کو نازل فرما دے تُس سے اس لیے مانگ رہے ہیں اس لیے کہ تُس سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادٌ تخص تمو سکھری تم نے ان کا مذاق اڑایا حتی ذکری اتنا تم نے مذاق اڑایا کہ تم میری عبادت ہی سے غافل ہو گئے تم من کا حکوم اور تم جو ہے بس ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے ہنستے رہے اور مودی صاحب کہاں جا رہے ہو یہ دیکھو مودی صاحب جا رہے نخیوں سے کبھی کس انداز میں کبھی کس انداز سے میرے بھائیوں اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی اللہ کی قسم اگر اس دھرتی پر سب سے بہترین کوئی ٹکڑا ہے تو وہ مسجد ہے تو اس زمین پر اگر سب سے بہترین لوگ ہیں تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ فرمائے گا انی جز تو ہوں بولی ماں سب انہوں نے تکلیفوں پر صبر کیا آج ان کی تکلیفوں کی وجہ سے میں انہیں صبر گا جنت بھی ملے گی اور وہاں کا ریش ملی بانس بھی ملے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آئندہ موقع ملا تو اسی موضوع کو یہیں سے اٹھانے کی کوشش کروں گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے واقف لحال